جم کرنے کی لیکن اس سے پہلے کہ بیان شروع ہو حضرت صاحب مائک پر آئیں تو مجھے امید ہے کہ ان میری آواز آ رہی ہوگی حضرت صاحب آج شب برات کے حوالے سے آپ اگر بیان فرمائیں تو بہت ہی مشکور ہوں گے ہم اور اس حوالے سے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو تاریخ ہے اس کا اگر شروع میں آپ بتا دیجیے کہ یہ کون سی تاریخ شاب کی پندرہویں رات اور جو دن لگے گا وہ کس طریقے کا لگے گا یعنی کہ رات کے پہلے والا دن ہے یا رات کے بعد والا دن ہے اور رات کون سی رات ہے اور اسی حوالے سے یہ جو فل مون ہوتا ہے فل مون جو ہے وہ پندرہویں رات ہوتی ہے یا چودہویں رات ہوتی ہے کیونکہ فل مون ہم چودویں سمجھتے ہیں لیکن پندرہویں رات کا ہے سلسلہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجیے گا تو یہ باہر کے رہنے والوں ملک میں رہنے والے جو ہیں بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے کیونکہ ہم پہلا چاند تو دیکھ نہیں پاتے لیکن چودہویں یا پندرہویں کا چاند ہمیں نظر آج اکثر آ ہے کیونکہ وہ بڑا ہی اتنا ہوتا ہے تو مائک آپ کے لیے میں فری کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت چودہویں کا چاند جو ہوتا ہے وہ تو بالکل پورا ہوتا ہے اور پندرہویں کا جو چاند ہوگا معمولی سا اس میں فرق ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ظاہر ہے کہ سمجھ نہیں پائیں گے چودہویں پندرہویں تیرہویں سمجھ لیں یہ دو تین دن ایک جیسے چاند ہوتے ہیں چودہویں کا چاند بالکل کامل ہوتا ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ جو رات ہے نا یہ پندرہویں شابان کی رات ہے یعنی اگر آپ کے ہاں آج پندرہویں شابان ہے تو کل دن جو ہے وہ پندرہ شعبان کا ہوگا رات ہمیشہ پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے ہمارے ہاں اردو میں الٹا معاملہ ہے مثال کے طور پر آج دن غالباً سیٹرڈے تھا ہفتہ تھا نا تو آج کی رات کو ہم بولیں گے ہفتے کی رات آج کی رات کو لوگ بولیں گے ہفتے کی رات حالانکہ ہفتے کی رات تو وہ تھی جو کہ کل گزر چکی ٹھیک ہے نا ہفتے کی رات تو وہ تھی جو کل گزر چکی اب ہفتے کا دن تھا وہ بھی گیا اب یہ جو رات ہے ایچل یہ ہے شب اتوار ٹھیک ہے نا حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اتوار کی رات ہے لیکن ہمارے ہاں مطلب مشہور یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب ہفتے کی رات ہے تو عام طور پر ہماری بول چال میں جو ہے نا یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے کل جو دن ہوگا وہ پندرہ شعبان کا ہوگا ہمارے ہاں آج چودہویں مطلب جو ہے رات ہے یہ کل چودہ کا دن ہوگا شعبان کا اور کل کی رات ان اللہ تعالی پندرہویں شعبان ہے اور پرسوں پیر کا دن جو ہوگا وہ ان اللہ تبارک کا جو ہے وہ پندرہ شعبان کا ہوگا جی وعلیکم السلام امید ہے ان اللہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا مسئلہ مطلب جزاک اللہ آ, فکر آخرت تشریف لائے ہیں آ, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیں فکر آخرت کو اگر میری آواز آ رہی ہو تو بتا دیں میں ٹیکسٹ پہ لکھ کے نہیں ان کو بتانا چاہیے جی وعلیکم السلام جی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی جی حضرت آپ نے ایک مسئلہ دریافت کیا تھا آپ آئے تو مجھے مطلب ذہن میں وہ آ گیا تھا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے اور چھوٹے شیرخوار بچہ یا بچیاں ماں کے پاس ہوں تو ان کا نان نفقہ، نان نانسخے سے مراد ہے ان کا خرچہ کون دے گا تو دیکھیں بچے کسی کے بھی کسٹڈی میں ہوں طلاق کی صورت میں بچے باپ کے پاس ہوں یا ماں کے پاس کسٹڈی کسی کی بھی ہو جب تک وہ بچے یا بچیاں بالغ نہیں ہو جاتے خرچہ باپ کا حق ہے باپ جو ہے وہ شرعی طور پہ خرچہ دے گا امید ہے ان یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا یہ کچھ ادار ہو جاتے ہیں مسائل جن میں مجھے کنفیوژن ہوتی ہے تو پھر وہ کنفرم کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج الحمد للہ آپ لوگوں کے یہاں شب براعت ہے اور شب براعت کے موضوع پر گزشتہ دو تین دنوں سے ہم کچھ گفتگو کر ہی رہے ہیں آج کا میرا موضوع جو بیان کا ہے وہ ایچول توبہ ہے اب اس پر ہم سب سے پہلے تو ذکر شیطان کریں گے یعنی شیطان کا ذکر ہوگا اس کی خباستوں کا ذکر ہوگا اور پھر شیطان کی اس لیے رکاوٹ کیا چیز ہونی چاہیے وہ تقوا ہے کہ پرہیز اگر ہوگی تو ہم شیطان کی مخالفت کر سکیں گے اگر ہم خود ہی پرہیزگار نہیں ہوں گے تو شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن جائیں گے اور پرہیزگاری کیسے آئے گی وہ توحبت تو النسو سے آئے گی تو یہ میں نے ایک ترتیب دیا ہے یہ بیان آج کے لیے ایکچول موضوع توبہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم شیطان اور پھر تقوا اور پھر توبہ پہ جو ہے وہ آ جائیں گے اس ترتیب سے ان اللہ تعالی بیان کی قیادت حاصل ہوگی اور کل چونکہ دعوت اسلامی کا ہی روم کھل جائے گا اور کل ویسے بھی اثر سے لے کر پھر عشاء تک اعتکاب ہوتا ہے مسجد میں اس کے بعد پھر صلاة و تصویر وغیرہ تو کل حاضری ظاہر ہے کہ میری نہیں ہوگی پر سو انشاءاللہ پھر ملیں گے منگل کے دن اور بدھ کے دن بہرحال یاد رکھیے گا ڈاکٹر فرحت حاشن کا پوسٹ مارٹم ہوگا انشاءاللہ <تصحیح> <تصحیح> الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلۃ والسلام علک یا رسول رسول اللہ وعلا علی کاس حبی قیا حبیب اللہ والسلام وسلم یا نبی اللہ ولا علی کاصحبی یا نور اللہ اللہم ارلعا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والقرم و آلہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا, یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول الله صلى اللہ تعالی علیہ وسلم نصائی شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد, ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعض فرشتے سیاہین ہیں جو کہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ میری امت کا سلام میری بارگاہ میں پہنچاتے رہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جو ہے یہ ہمارے لیے کئی خوشخبریاں لیے ہوئے ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسمت کو نین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک قسم بھی ہمیں معلوم چلی جن کو سیاحین کہا جاتا ہے اور سیاحین وہ ہوتے ہیں کہ جو مطلب زمین پر گھومتے رہیں اور لفظ سیاح عام طور پر اردو زبان میں بھی مستعمل ہے اور جو لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں انہیں سیاح کا نام مطلب دیا جاتا ہے اور اس نام سے انہیں جو ہے وہ موصوم کیا جاتا ہے تو سرکار علیہ سلاۃ وسلام کے ارشاد کے مطابق امتی جو ہیں جب جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ سیاحین فرشتے جو ہیں یہ مطلب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام کی اس امتی کا نام ولدیت سمیت پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑا ہے آپ پر درود پاک بھیجا ہے تو اب اس عشق اور مستی کے عالم میں درود پاک پڑنا اس کی شان ہے کہ ہم گناہ گاروں کا ذکر بارگاہ رسالت مع آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوگا فرشتے وہاں ہمارا نام لیں گے آقا کے دربار میں ہمارا نام لیا جائے گا اور یاد رکھیں فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ امت کے درود و سلام کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا دن وہ درود پاک اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ تھیلا بھر کے سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ جتنے بھی فرشتے ہیں جن کو سیاحین کا نام دیا جاتا ہے جب جب بھی کوئی امتی نبی کریم علیہ السلام پر درود بیچتا ہے تو وہ فرشتے اسی وقت دربار رسالت معب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ درود لے کر پہنچ جاتا ہے اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے بار بار ذکر مطلب امت ہوتا ہے آقا علیہ و کی بارگاہ میں تو معلوم چلا کہ یہ فرشتے ان کے لیے فاصلہ کوئی حقیق حیثیت نہیں رکھتا یہ نوری مخلوق ہیں نہ ان کو ویزے کی ضرورت ہے نہ ان کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے پیٹرول مہنگا ہو جائے سستا ہو جائے نہ ان کا کرایہ لگتا ہے نہ ان کو ڈیزل کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ تو لمحوں میں آسمانوں سے زمین پر تشریف لانے والی مخلوق ہے کراچی سے مدینے چلے جانا یا دنیا کے کسی خطے سے مدینہ پاک آقا کی بارگاہ میں چلے جانا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا فاصلہ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو بار بار یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اس وقت دن ہوگا ہمارے ہاں ابھی رات ہے جب یہاں دن ہوگا وہاں رات ہوگی سارے مطلب زمین پر نبی کریم علیہ السلام کی امت ہے اور بے شمار لوگ جب درود پڑتے ہیں تو سب کا درود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے الحمد اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں ان کی سماعت ایسی نہیں کہ ہمارے درودوں کو سن سکیں اس لیے فرشتے پہنچاتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے یاد رکھیے اللہ تبارک کا مطالعہ ہر جگہ سمیع اور بصیر ہے کوئی شک نہیں پھر بھی یہ ہمارے کندھوں پر جو فرشتے ہیں ہماری ہر بات کو لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے اور آج کی اس مقدس رات شب براعت میں ہمارے نامۂ اعمال رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے رب کو ڈاکیومینٹیشن کی ضرورت نہیں ہے رب کریم کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ ریکارڈ رکھا جا سکے لیکن جب رب کو سب کچھ معلوم ہے اس کے باوجود اس کی بارگاہ میں یہ نامہ اعمال اور رجسٹر جاتے ہیں تو اسی طرح سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی یہ فرشتے ہمارے درود کو لے کر جاتے ہیں حالانکہ سرکار خود بھی سماعت فرما رہے ہوتے ہیں قرآن کریم سے اس کی نس قطعی ہے جس پر شک کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام میلوں دور سے چیونٹی کی آواز کو سماعت فرما سکتے ہیں تو امام المبیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ کے درود و سلام ہم کو بھی سماعت فرما سکتے ہیں تو اس مقدس رات میں جس قدر کسرت سے ہو سکے تو درود و سلام بھی پڑھیں اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کو درود و سلام کی کسرت کی توفیق عطا فرمائے آمین نبی صل اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے عبادت میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے شیطان سے جنگ اور اس پر سختی کرنا لازم ہے اور ضروری ہے اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے ہر وقت گمراہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے اس سے سلو یا رحم کی امید ہرگز نہیں کی جا سکتی بلکہ وہ ہلاک کر کے ہی دم لے گا اس لیے ایسے خطرناک دشمن سے بے خوف یا غافل رہنا سنگین غلطی ہے۔ اللہ تعالی قران کریم میں ارشاد فرماتا ہے علم اعد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انه لكم عدو مبین اے اولاد آدم میں نے تم سے یہ اہد نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جا کر شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور ایک آیت میں فرمایا ان لکم ادو ادوا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس سے دشمنی کرو ایک وجہ تو یہ ہے کہ شیطان سے ہمیں دشمنی کرنی ہے اس پر سختی کرنی ہے کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا ہم سے دشمنی کرنا اس کی فطرت ہے وہ ہمیشہ ہم سے محاربے میں مشغول ہے چوبیس گھنٹے اپنی شیطانیت کے تیر پھینکتا رہتا ہے اور ہم اس کی شرارت اور فتنہ اندازی سے مطلقا غافل ہیں اس غفلت کا جو انجام ہوگا وہ ظاہر ہے شیطان کو انسان کی عداوت کے خلاف زیادہ بھڑکانے والے چند مزید اسباب یہ ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت میں ہم مصروف ہوتے ہیں تو زائر شیطان کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور مخلوق خدا کو اپنے کولو فیل سے دعوت اسلام دینے میں لگے ہوئے ہیں تو دعوت اسلامی والے الحمد نیکی کی دعوت دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں شیطان کے کلیجے میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ امور شیطان کے پیشے اس کی ہمت اس کی مراد اور اس کے مشن کے قطع خلاف ہیں لہذا اس طرح شیطان کو غضب نہ کرنے اس کی شرارت اس کی عداوت اور اس کی مخالفت کو اور زیادہ بھڑکانے میں ہم مصروف ہوتے ہیں جب ہمارا رویہ شیطان کے ساتھ یہ ہے تو وہ بھی بڑھ چڑھ کر ہماری عداوت ہم سے جنگ اور ہم سے مکرو فرید کرنے پر کمر بستہ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ہمارے حال کو پرا گندا کر دیتا ہے بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان ہی کا خاتمہ کر دے کیونکہ وہ ہم سے کسی وقت بھی بے خوف نہیں شیطان تو ان کے ساتھ بھی عداوت کرنے سے باز نہیں آتا جو اس کے ساتھ عداوت اور مخالفت نہیں کرتے جیسے کفار گمراہ اور فاسی کو فاجر لوگ تو ان کے ساتھ اس کی عداوت کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت اس کی مخالفت اور اس, اور اس کو غضب نہ کرنے اور گمراہ کن منصوبوں کو خاک میں ملانے میں مصروف رہتے ہوں تو اے عبادت اور دعوت حق میں سرگرمی کا مظاہرہ کرنے والو عام لوگوں کے ساتھ شیطان کی عداوت عمومی ہوگی مگر تم سے خصوصی اس لیے تمہارا معاملہ نہایت اہم ہے پھر تمہاری عداوت و مخالفت میں ابلیس صرف اکیلا نہیں بلکہ اس کے ہمراہ شیاطین کی منظم جماعت ہے اس کی جماعت میں تمہارا نفس تمہاری خواہشات بھی شامل ہیں جو تمہاری انتہائی دشمن ہیں اور تم پر غالب آنے کے لیے اس کے پاس ہزاروں ایسے اسباب ہیں جن سے تم یکسر غافل ہو حضرت سید یح راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے اور تو مشغول ہے وہ تجھے دیکھتا ہے مگر تو اسے نہیں دیکھتا تو نے اسے بلایا ہوا ہے مگر اس نے تجھے نہیں بلایا اور تیرے اندر بھی شیطان کے کئی یاروں مددگار ہیں اس لیے اس سے محاربہ اور اس کو مغلوب کرنا بہت ضروری ہے ورنہ تو اس کی شرارتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس طرح ابلیس سے جنگ کی جائے کون سی چیز اس کو زیر اور مغلوب کر سکتی ہے تو یاد رکھیے کہ ایک طریقہ تو بعض مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ ابلیس کو دفع کرنے کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالی سے پناہ لی جائے اس لیے کہ شیطان ایک کتا ہے جس کو رب نے مسلط کر دیا ہے اگر ہم اس سے مقابلہ اور اس کو اپنے سے ہٹانے میں مشغول ہو گئے تو تنگ ہو جائیں گے اور ہمارا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا اور آخر کار وہ غالب آ جائے گا اور ہمیں زخمی کر دے گا اور کاٹ کھائے گا اس لیے کتے کے مالک کے پاس ہی پناہ لینی بہتر ہے جو اسے ہم سے ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی شیطان کے شرط ہمیں بچائے اور ہم اسی لیے تو تعاوض بھی پڑتے ہیں آوز بلّہ من شیط اور اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے اس کو ہٹانے اور اس کی مخالفت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہا جائے یاد رکھیے کہ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک زیادہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے اول تو اس کی شرارتوں سے اللہ تعالی سے پناہ مانگی جائے جیسا کہ ہم کو حکم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے پھر اگر ہم یہ محسوس کریں کہ شیطان اللہ تعالی سے پناہ مانگنے کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑتا گالی بانے کی کوشش کرتا ہے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مجاہدے ہماری قوت اور ہمارے صبر کا امتحان مطلوب ہے یعنی اللہ تبارک کا تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم شیطان سے مقابلہ اور محاربہ کرتے ہو یا اس سے مغلوب ہو جاتے ہو جیسا کہ اس نے ہم پر کفار وغیرہ کو مسلط کر رکھا ہے حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ہمارے جہاد کے بغیر ہی ان کی شرارتوں اور فطروں کو کچل دے لیکن رب ایسا نہیں کر بلکہ بندوں کو ان سے جہاد کا حکم کرتا ہے تاکہ آزمائے کہ کس کے دل میں جذبہ جہاد اور شہادت کی تڑپ ہے اور کون پورے خلوص تندہی اور صبر سے ان کا مقابلہ کرتا ہے اللہ تبارک کا تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وہ والی یعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء اللہ تعالی اور تاکہ اللہ تعالی مخلص ایمان داروں کو ظاہر کر دے اور تاکہ تم میں بعض کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے اور ایک مقام پر رب کریم یہ فرما رہا ہے ام حسبتم انت تدخل الجنہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے ابھی تک مجاہدین اور صبر کرنے والوں کو جہاد کے ذریعے ممتاز اور الگ نہیں کیا تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو کسی طرح شیطان کے مقابلے میں بھی ہمیں چستی پوری کوشش کا حکم دیا گیا پھر ہمارے علماء نے فرمایا کہ شیطان کو مغلوب کرنے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے پہلی چیز یہ کہ ہم اس کے ہیلوں اور چالاکیوں کو معلوم کریں پہچانیں جب ہمیں اس کی ہیلے سازیوں کا علم ہو جائے گا تو پھر وہ ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جیسے چور کو جب معلوم ہو جائے کہ مکان کا مالک جاگ رہا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم شیطان کی گمراہ کن دعوت کو ہرگز منظور نہ کریں ہمارا دل قطع اس سے متاثر نہ ہو ہم اس کے مقابلے کی طرف توجہ نہ دیں کیونکہ ابلیس ایک بھونکنے والے کتے کی مانند ہے اگر ہم اس کو چھیڑیں گے تو زیادہ شور مچائے گا اور اگر اعراض کریں گے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا ابلیس سے حفاظت کی تیسری تدبیر یہ ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کی جائے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے لیے اللہ تعالی کا ذکر اتنا تکلیف دہ ہے جس طرح انسان کے لیے خارش اللہ اکبر دوبارہ یہ حدیث سماعت فرما لیجئے میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں شیطان کے لیے اللہ تعالی کا ذکر اتنا تکلیف دہ ہے جس طرح انسان کے لیے خارش میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں دنیا کے کئی ممالک میں آج شب براعت ہے پاک و ہند میں کل کی رات شب براعت ہے شب براعت میں اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں مغفرتیں بٹ رہی ہوتی ہیں رب کریم آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے صبح و صادق صبح و صادق تک یہ ندائیں غیب سے آ رہی ہوتی ہیں ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کر دی جائے ہے کوئی آخرت میں سرخ روئی کا تمنا کرنے والا کہ اسے آخرت کی سرخ روئی عطا کر دی جائے تو جو جو رب کریم کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس رات توبہ کی توفیق بخشش کے پروانے مغفرت کی جو ہے وہ بہاریں الحمد عطا فرماتا ہے تو شیطان کے مکر و فریب کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر سکیں کس طرح معلوم چلے کہ شیطان کے مکر و فریب کیا ہیں یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے یاد رکھیے میرے پیارے بھائیو شیطان کے مکر و فریب کئی طرح کے ہیں پہلی بات تو اس کے وسوسے جو اس کے تیر ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کے قلوب مجرو کرتا ہے اور ان وسابس کا صحیح انکشاف جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کا دل بری طرح وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے پھر یاد رکھیے اس کے ہیلے ہیں اس کے بہانے ہیں جو بنزلہ جال کے ہیں جن سے لوگوں کے دلوں کو پھنستا ہے ان کی معرفت شیطان کے دھوکے ان کے اوصاف ان کے راستے معلوم کرنے سے ہوتی ہے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے ان مطلب مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سید المعصومین ہیں لیکن امت کی تعلیم کے لیے روزانہ ستر یا سو مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے تو ہم تو معصوم نہیں ہیں ہم تو خطا کار سیاہ کار ہیں ہم کیوں نہ رب کی بار میں توبہ کریں تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے دل میں جو خطرات آتے ہیں ان کی اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ م مقرر کیا ہے جو اسے نیکیوں کا الہام کرتا ہے اس فرشتے کو ملہم اس کی دعوت کو الہام اس کے مقابلے میں رب کی طرف سے دل پر ایک شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے اس شیطان کو وسواس اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں ملہم انسان کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے وسواس برائیوں کی طرف یہ اکثر علماء کی رائے ہے لیکن یاد رکھیے صوفیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان بسا اوقات بظاہر نیکی کی دعوت دیتا ہے مگر دراصل یہاں بھی اس کا مقصد برائی کی طرف لگانا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ بڑی نیکی کی بجائے چھوٹی کی طرف بلاتا ہے جس سے ایک بڑے گنا کرنے کا نقصان نیکی کے ثواب سے زیادہ ہو جیسے عجب یعنی دل میں خود پسندی کی کیفیت آ جانا بندہ اپنے آپ کو پسند کرے کہ میں بڑی چیز ہوں یہ خود پسندی کی چیز عجب جو ہے یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے یاد رکھیے میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی انسان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتا ہے شیطان اس کے دل کے بائیں کان میں پھونکتا رہتا ہے اور فرشتہ دائیں کان میں اس طرح دونوں اپنی اپنی دعوت میں لگے رہتے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا شیطان بھی اپنی دعوت کے لیے انسان کے پاس آ ہے اور فرشتہ بھی یاد رکھیے پھر ایک شہ بھی اللہ تعالی نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کی شہبت اور لذت کی طرف مائل ہو جاتا ہے چاہے جائز ہو یا ناجائز جائز ہو اس تیسری چیز کا نام خواہش نفس ہے جو انسان کو آفات میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو مختلف امور کی طرف بلاتی ہیں تو اب یہ جاننا چاہیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ حقیقت میں ہر قسم کے خواتر کا خالق رب ہے اسباب کی طرف مجازن نسبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم جو ہے وہ ہمیں شیطان کے شر سے جو ہے وہ بچائے اور اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کی کاٹ بھی کرنی ہے وزینا رب فرماتا ہے جو لوگ ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے ضرور اپنے وصال کی راہیں کشادہ کر دیتے ہیں اور ایک مقام پر ہمارا پیارا رب یہ فرماتا ہے ولزیندا جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور زیادتی کرتا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں پانچ کاموں کے علاوہ باقی تمام کاموں میں اجرت شیطانی فیل ہے پانچ کام کیا ہیں جن میں جلدی کرنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو جلدی بیا دی جائے جب قرض واجب ہو تو جلدی ادا کر دیا جائے جب کوئی مرے تو جلدی دفن کر دیا جائے جب مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کی جائے اور گنا سرزد ہونے پر جلدی توبہ کی جائے اور خوف سے مراد یہ ہے کے بندے کے دل میں یہ ڈر ہو کہ شاید میں ارادے کو عملی طور پر کما حق ہوں ادا کر سکوں یا نہ شاید دربار ایزی میں یہ قبول ہو یا نہ اللہ اکبر اللہ اکبر بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ اس ارادے میں غور و تعامل کر لے کہ اچھا اور خیر ہے یا کہ برا اور آخرت میں اس پر سوال ملنے کی امید ہے یا نہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو یاد رکھیے یہ اب میری گفتگو توجہ سے ذرا سن لیجیے گا کہ ابلیس کے دھوکے کئی طرح کے ہوتے ہیں علماء نے سات قسمیں میں بیان کی ہیں کہ سات طریقوں سے شیطان ایک مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نمبر ایک کہ وہ عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر اللہ تعالی بندے کو بچا لے اور بندہ شیطان کے مطالبے کو اس طرح رد کر دے کہ مجھے طاعات و عبادات کی سخت ضرورت ہے کیونکہ یہ سفر آخرت کا توشہ ہے اور بغیر توشہ سفر طے نہیں ہو سکتا شیطان نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں شیطان نہیں چاہتا کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں شیطان نہیں چاہتا کہ ہم حلال روزی کمائیں کھائیں کھلائے تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ وہ تاعت سے عبادات سے روکے لیکن اگر بندہ اللہ کے فضل سے رب کے کرم سے بچ جائے تو ابلیس دوسرا وار کرتا ہے دوسرے طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ چلو آج رہنے دو یہ کام کر کر لینا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم حج کرنے جائیں گے پھر نماز پڑھیں گے حج کریں گے تو داڑی رکھیں گے اچھا جمعے سے نماز شروع کریں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ شیطان دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ آج نہیں کل آج کا کام کل تو یاد رکھیے اگر بندہ اس سے بھی بچ جائے اور ابلیس کی بات کو اس طرح ٹھکرا دے کہ میری موت میرے قبضے میں نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ اگر آج کا کام کل پر چھوڑا تو کل کا کام بھی تو ہے وہ کس دن کروں گا کیونکہ کل کا کام علیحدہ ہے آج کا کام علیحدہ ہے تو جب ابلیس اس دوسرے وار سے بھی نہ کام ہو جاتا ہے نہ امید ہوتا ہے تو پھر وہ تیسرا وار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی جلدی کر تاکہ فلا فلا کام کے لیے فارغ ہو سکو تو دیکھیں اس تیسرے وار میں بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ بہت جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور اسی جلدی میں ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہو پاتی تو جلدی جلدی کام کرتے ہیں حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ ایمرجنسی بھی نہیں ہوتی تو بہرحال اگر بندہ شیطان کے اس حربے سے بھی بچ جائے اور اس طرح رد کر دے کہ کلیل نیکی اطمینان و سکون کے ساتھ اس نیکی سے بہتر ہے جو مقدار میں زیادہ مگر ناقص ہو اللہ اللہ تو یہاں بھی وہ شیطان ناکام ہو جائے تو پھر بندے کو وہ چوتھے طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں کسی اور کی نمائش کے لیے عبادت کیوں کروں یعنی اگر اس وقت بھی بندہ اللہ کی امداد و عبادت حفاظت سے بچ جائے یعنی شیطان چوتھے طریقے سے ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے دکھاوے کے لیے کہ بندہ دکھاوا کرے لوگوں کے لیے عمل کرے رب کے لیے نہ کرے اگر اس وقت بھی بندہ اللہ کی امداد سے بچ جائے اور یہ کہہ کر وس ریاکاری کاری کو مسترد کر دے کہ میں کسی اور کی نمائش کے لیے عبادت کیوں کروں کیا صرف رب کا دیکھنا میرے واسطے کافی نہیں ہے تو پھر شیطان پانچواں وار اجب میں مبتلا کر دیتا ہے عجوب یہ کیا ہے بندے کے دل میں اپنے عمل سے محبت ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتا ہے کہتا ہے کہ اپنے آپ سے کہ کتنا عظمت ہو گیا ہے تو شب بیدار ہو گیا ہے تیرے کو بڑی بڑی فضیلتیں مل گئی ہیں تیرے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں یا جس طرح ت نے عبادت کی ہے جس طرح آج سجدے کیے ہیں جس طرح آج ت نے دعائیں مانگی ہیں یا جس طرح آج, جس طرح آج جاگا ہے تو یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہت قبول ہو گیا ہے جنہیں شیطان اجب میں خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اگر اللہ تبارک و تعلیٰ کے فضل و کرم سے بندہ اب بھی محفوظ رہے اجب میں مبتلا نہ ہو بلکہ ابلیس کے اس وسوسے کو اس طرح رد کر دے کہ اس میں میری کیا بزرگی ہے یہ تو یہ سب اللہ کا احسان ہے جس نے مجھ گناگار کو یہ توفیق دی اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ میرے حقیر و ناقص اعمال کو شرف قبولیت سے نوازا اگر اس کا فضل و کرم نہ ہوتا تو میرے بے حد گناہوں کے مقابلے میں میرے ان قلیل اعمال کی کیا وقعت تھی میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو اگر ابلیس کے یہ مذکورہ حرب ناکام ہو جائیں تو پھر ایک چھٹا راستہ وہ اس سے آتا ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے بہت سے دانا اور ہوشیار شخص کے سوا کوئی اس کے دھوکے سے محفوظ نہیں رہ سکتا نہ ہی اس سے واقف ہو سکتا ہے چنانچہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ اے نیک بندے تو لوگوں سے پوشیدہ پوشیدہ نیک اعمال میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود تیرے اعمال خیر کو لوگوں میں مشتہر کر دی گا تو یہ کہنے سے اس کا مقصد ریاکاری میں مبتلا کرنا ہوتا ہے یعنی بندہ عبادت کرے تو شیتان اس, اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنے ان نیکیوں کی تشہیر کرے یا کسی طرح کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ میری نیکیوں کی تشہیر ہو جائے اللہ اکبر تو اگر اللہ کی عنایت سے بندہ ابلیس کے اس مغالطے سے بھی بچ جائے اس کے اس وسوسے کو اس طرح ناکام بنا دے کہ میں اس چیز کا متمنی نہیں ہوں کہ میری نیکیاں عوام میں مشہور ہوں بلکہ جو اللہ تعالی کی رضا ہے وہی درست اور حق ہے چاہے ظاہر کرے چاہے ظاہر نہ کرے وہ مجھے کوئی مرتبہ عطا کرے یا نہ کرے یہ رب کی مرضی ہے لوگوں کے سامنے اظہار یا عدم اظہار میرے نزدیک مساوی ہے کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان نہیں ہے اس طرح گمراہ کرنے سے مایوس ہونے کے بعد ابلیس یوں گمراہ کرتا ہے اور یہ ساتواں اس کا طریقہ ہے کہ انسان کے نیک و بد ہونے کے متعلق شیتان یہ دل میں بات ڈالتا ہے کہ انسان کے نیک و بد ہونے کے متعلق روزِ ازل میں فیصلہ ہو چکا ہے جو اس روز برو میں ہو گیا وہ برا ہی رہے گا اور جو اچھوں میں ہو گیا وہ اچھا ہی رہے گا تمہارے اعمال نیک سے یا آمالے بد سے فیصلہ اضلی میں ہرگز فرق نہیں آ سکتا تو وہ شیطان یہ دل میں بار ڈال دیتا ہے کہ تیرے لیے جو مقدر ہو چکا وہ تجھے ملنا ہے تو تجھے ضرورت کیا ہے نماز پڑھنے کی یا تجھے ضرورت کیا ہے نیکیاں کرنے کی یا شب براعت میں جو ہے وہ رب کی بار میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توبہ کرنے کی تجھے ضرورت ہی کیا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اگر اللہ تبارک وطلا بندے کو اس وسوسائے شیطانی سے بھی بچا لے اور بندہ ابلیس سے لعین کو یوں جواب دے کہ میں تو اللہ تعالی کا بندہ ہوں اور بندے کا کام ہے اپنے مولا کے حکم کی تعمیل اور اللہ تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے اس لیے جو چاہے حکم دے اور جو چاہے وہ کرے اور پھر عبادت و طاعت کسی طرح بھی مضر نہیں ہے نقصان نہیں دیتی ہے کیونکہ اگر میں علم الہی میں سعید ہوں تو پھر بھی اور زیادہ ثواب کا میں محتاج ہوں اور اگر معذ اللہ علم الہی میں میرا نام بدبختوں میں لکھا ہو تو بھی نیک امال کرنے سے اپنے اوپر یہ ملامت تو نہیں کروں گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی طاعت وہ عبادت نہ کرنے پر سزا دے گا اور کم سے کم یہ تو ہے کہ نافرمان فرمان بن کر جہنم میں جانے کی نسبت مطی بن کر جانا بہتر ہے لیکن یہ تو میرے پیارے بھائیوں سمجھانے کے لیے بات کی ہے احتمالات ہیں محض ورنہ رب کا وعدہ حق ہے اس کا کلام کا سچا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے تو جا بجاتا و عبادات کی بجا آوری پر ثواب جمیل کے وعدے فرمائے ہیں تو جو شخص ایمان و طاقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا وہ ہرگز دوزخ میں نہ جائے گا بلکہ رب کریم کی مہربانی اور اعمال کی وجہ سے جنت الفردوس میں انشاءاللہ جگہ اللہ پائے گا لیکن حقیقت میں یہ دخول بھی وعدہ خدا بندی کی وجہ سے ہوگا اسی صدق وعدے کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ وطران تعالیٰ مجید میں سعید لوگوں کے لیے اس مقولے کو نقل فرمایا ہے الحمد للہ قونا و سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا لہذا اللہ تبارک کا تعالی ہم پر رحم فرمائے ہمیں ابلیس کے ہیلوں سے بچنے میں ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے کیونکہ معاملے کی نزاکت ہمارے سامنے ہے اور اسی پر اپنے باقی احوال و افعال کو بھی قیاس کر لیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اس کی پناہ میں رہنا چاہیے کیونکہ ہر معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے توفیق عطا کرنے والا بھی وہی ہے ولاق اللہ بل علی گل اَین میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو یہ تو شیطان کے بارے میں چند باتیں میں نے بتائیں جو اس کے ہیلے ہیں جو اس کے کالے کرتوت ہیں کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہمیں تقوا اختیار کرنا ہوگا تقوا کی تعریف کیا ہے عام فہم انداز میں میرے نزدیک تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالی سے ڈرنے کو یعنی جس طرح رب کریم کی ذات سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ڈرا جائے اور رب کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے نیکیوں والے راستے کو اختیار کیا جائے تقویٰ ایک نادر خزانہ ہے اگر اس خزانے کو ہم پا لینے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں اس میں بے قیمت موتی ملیں گے بے قیمت جواہرات ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دولت روحانیت کا بہت بڑا خزانہ ہمیں ہاتھ آئے گا رزق کے کریم ہمارے ہاتھ آ جائے گا بہت بڑی کامیابی ان اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب ہوگی اگر ہم تقوے کو اختیار کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہت بڑی غنیمتیں ہمیں مل جائیں گی ملک کے عظیم جنت کے انشاءاللہ اللہ مالک ہو جائیں گے یوں سمجھیے کہ دنیا و آخرت کی بلائیاں تقبے میں جمع کر دی گئی ہیں ذرا قرآن کریم کی آیات میں تو غور کرو کہیں فرمایا اگر تم تقوا اختیار کرو گے تو ہر قسم کی خیر و برکت کے مالک بن جاؤ گے کہیں تقوا اختیار کرنے پر مجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے ہیں اور کہیں فرمایا گیا کہ سعادت کا ذریعہ تقوا و پرہیزگاری اختیار کرنا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر تقویٰ سے متعلق ارشاد فرمایا ہے چند آیتیں اور ان کے ترجمے کے مفہوم بیان کرتا ہوں ایک مقام پر رب فرماتا ہے و ان تقو و تصویرو فامن مور اگر تم تقوا اور صبر اختیار کرو گے تو بے شک یہ با کاموں میں سے ہے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان مخصین بے شک اللہ تبارک وطلا متقی اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وقول سدید احمال اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ درست اور سچی بات کہو اس طرح اللہ تعالی تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا ایک مقام پر فرمایا ان اللہ یحب المطقین بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے ایک مقام پر فرمایا یتقبل اللہ من المتقین اللہ کے ہاں صرف اہل تقوی کے اعمال ہی قبول ہوتے ہیں ایک مقام پر فرمایا ان اکرم اکم اللہ اتقاکم تم میں سے خدا کے ہاں وہی زیادہ اکرام کا مستحق ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وسا یو جنبو حل أَتْقَوح. متقی انسان نارے دوزخ سے بچا لیا جائے گا تو دیکھیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ تقوی کی کتنی بہاریں ہیں الحمدللہ تقوی کیسے حاصل ہوگا شیطان کی شیطانیت کا معاملہ آپ نے سنا شیطان کی شیطانیت سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے اور تقوی کیسے ملے گا یہ اللہ کے خوف سے ملے گا رب سے ڈرنے کی وجہ سے ملے گا اور یہ ایسے ملے گا جب ہم رب کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں کامل توبہ کریں ہم پر عبادت میں مشغول ہونے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے اور اس کی بھی دو وجہ ہیں ایک تو اس لیے تاکہ توبہ کے باعث ہمیں طاعت و عبادت کی توفیق نصیب ہو کیونکہ گناہوں کی نہوست بندے کو طاعات و عبادات بجا لانے سے محروم کر دیتی ہے اس پر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتی ہے یقین جانیے کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو طاعات و نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے اور گناہوں کے ہوتے ہوئے امور خیر میں جلدی نہیں ہو سکتی کیونکہ گناہوں کا سکل اور بوجھ نیکیوں کے سکون کو پیدا نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی طاعات میں نشاط و خوشی پیدا ہونے دیتا ہے اور گناہوں پر اسرار اور اڑ رہنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے اس طرح انسان ووت قلبی اور گناہوں کی تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے نہ اس میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے نہ ہی دل کا تزکیہ نہ ہی عبادت میں لذت و حلاوت پیدا ہو سکتی ہے جو شخص گناہوں سے تائب نہیں ہوگا اگر خدا کا فضل اس کے شامل حال نہ ہوا تو رفتہ رفتہ یہ گناہ اسے کفر تک پہنچا دیں گے ایسے شخص پر شکاوت اور بدبختی غازی طالب آ جائے گی تو ایسے شخص پر تعجب ہے کہ اس نحوست و کسابت کے ہوتے ہوئے اسے تاعت الہی کی توفیق کس طرح مل سکتی ہے اور گناہوں پر اڑے رہنے والا شخص تاعت خدا بندی کا دعوی, دعویٰ کیسے کر سکتا ہے خلاف شرع امور کو اپناتے ہوئے وہ عبادت خدا بندی کیسے بجا لا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح جو شخص گنا کی گندگی اور پلیدی سے آلودہ ہو وہ اللہ تعالی کی مناجات کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے اس لیے یاد رکھیے توبہ ضروری ہے گناہوں پر اصرار کرنے والے آدمی کو نئے کام کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے اور نہ ہی عبادت کرتے وقت ایسے شخص کے اعضاء میں چستی اور سکون پیدا ہو سکتا ہے ایسا شخص اگر کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرے گا تو وہ بھی مشکت کے ساتھ پھر ایسی عبادت میں لذت کچھ نہ ہوگی یہ سب کچھ گناہوں کی نحوس اور ترک توبہ سے ہوگا اس شخص نے سچ فرمایا ہے جس نے کہا ہے کہ اگر تو رات کو نماز تحجد پڑھنے کی اور دن کو روزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ تیرا تیرے لیے جو ہے یہ نحوس والا معاملہ ہے کیونکہ گناہوں کی زیادتی بندے کو تحجد سے روکتی ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو توبہ کے ضروری ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے عبادات قبول نہیں ہوتیں جس طرح قرض کا قرض ادا کرنے سے پہلے ہدیے اور تحفے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور نہ وہ انہیں قبول کرتا ہے اسی طرح پہلے گناہوں سے توبہ لازم ہے اس کے بعد عام عبادت نافلہ اسی طرح جب فرائض کسی کے ذمے لازم ہوں تو اس کے نوافل کیسے قبول ہو سکتے ہیں یوں ہی اگر کوئی شخص حرام و ممنوع کام تو ترک نہ کرے مگر مباح حلال اشیاء میں پرہیز کرے احتیاط کرے تو اس کا ایسا پرہیز کیا حیثیت رکھتا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ حلال چیز میں تو وہ اتنی پرہیز کر رہا ہے اور حرام چیزوں میں وہ پڑا ہوا ہے اور وہ شخص اللہ تعالی سے مناجات اس کی درگاہ میں پسندیدہ اور اس کی صنع کرنے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالی ناراض اور غصے ہو گناہوں پر اصرار کرنے والوں کا اکثر یہی حال ہوتا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں آج کی رات برا کی رات ہے توبہ کی رات ہے رب کی بار میں توبہ تو النسو کرنے کی رات ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے رب کریم اپنے محبوب کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی چشمانے کریمانہ کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے آمین اور ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں بخش دے گناہ ہمارے معاف فرما دے بلکہ گناہ ہمارے مٹا کر ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے آمین یہ توبہ تو نسو ہوتی کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے یاد رکھیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو دل کے کاموں میں سے ایک کام توبہ ہے عام علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے تنظیم القلب عن الزمب دل کو گناہوں سے پاک کرنا اور ایک بزرگ نے فرمایا آئندہ کے لیے ایسے گنا کو ترک کر دینے کا قصد کرنا جس درجے کا پہلے گنا ہو چکا ہو یعنی جو پہلے گنا ہو چکا ہو اس کو اب نہ کرنے کا عزم کرنا یہ توبہ ہے اور یہ ترک محض خدا کی تعظیم اور اس کی ناراضگی کے ڈر کے باعث ہو تو یاد رکھیے صوفیہ کے نے توبہ کی چار شرطیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک گنا ترک کر دینے کا ارادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اس بات پر پختہ اور مضبوط کر لے کہ آئندہ کبھی گناہوں کی طرف رجوع نہیں کروں گا لیکن اگر کوئی شخص بالفعل گناہ چھوڑ دے مگر دل میں خیال ہو کہ پھر کبھی کروں گا یا ابتدا سے یا ابتداء سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی متردد ہو تو ایسا شخص بعض اوقات پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسا شخص اگرچہ وقتی طور پر گناہوں سے رک جاتا ہے مگر اسے تائب نہیں کہہ سکتے دوسری شرط بھی لکھ دیجئے دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہو اس مرتبے کا گناہ پہلے کہیں اس سے صادر ہو چکا ہو کیونکہ اگر پہلے اس سے ایسا گنا سازر نہیں ہوا صرف آئندہ کے لیے اس سے بچتا ہے تو ایسے شخص کو تائب نہیں بلکہ متقی کہیں گے ظاہر ہے پہلے کوئی گنا ہوا تھا تب اس پہ توبہ کی جائے گی اگر پہلے گنا ہوا ہی نہیں اور اس گناہ سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے تو ایسا شخص تقوی والا ہے یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر سے بچنے والا تو کہہ سکتے ہیں مگر کفر سے توبہ کرنے والا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ کفر تو معاذ اللہ کبھی بھی سرکار سے صادر نہیں ہوا بلکہ سرکار سے تو تنزیحی والا عمل بھی کبھی نہیں ہوا اللہ اکبر یہ میں نے مثال آپ کو دی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر سے طائب کہیں گے کیونکہ آپ پہلے حالت کفر میں رہ چکے ہیں تیسری شرط مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ رتبے میں پہلے گناہ کی طرح نہ ہو یہ ذرا سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے گا تیسری شرط علماء نے, نے بیان فرمائی وہ گناہ رتبے میں پہلے گناہ کی طرح نہ ہو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں وہ گناہ رتبے میں پہلے گناہ کی طرح, پہلے گناہ کی طرح ہو نہ کہ صورت میں جی ذرا دوبارہ سننے لیں غریب انجینئر بھائی کہ وہ گناہ رتبے میں پہلے گنا کی طرح ہو نہ صورت میں ہے وہ گناہ رتبے میں پہلے گنا کی طرح ہو نہ کہ صورت میں ہو یاد رکھیے کہ جس پرانے بوڑھے نے جوانی کے زمانے میں زنا یا ڈاکہ زنی کا ارتکاب کیا ہو وہ اب بڑھاپے میں توبہ تو کر سکتا ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے مگر اب اسے زنا یا ڈاکہ زنی کے ترک کا اختیار نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں امید آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کہ ایک بڑھا آدمی ہے جس کی جوانی زنا کرتے ہوئے گزری ہو معذ اللہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے گزری ہو اب جب اس کی ہڈیوں میں خمی نہیں ہے اس کے جسم میں خمی نہیں ہے اب وہ نہ زناح پر قادر ہے نہ ڈاکے ڈال سکتا ہے تو اب وہ توبہ ہی کرے گا نا اور کیا کرے گا وہ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا لیکن اب وہ اس پر قادر بھی نہیں تھا کہ وہ یہ گنا کر سکے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گنا رتبے میں پہلے گنا کی طرح ہو نہ کہ صورت میں یہ کہنے سے مراد میری یہ ہے اب وہ عملی طور پر بوڑا یہ گنا نہیں کر سکتا تو چونکہ اب وہ زنا یا ڈاکہ زنی پر قادر نہیں اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ عملی طور پر یہ گناہ نہیں کر سکتا تو چونکہ اب وہ زنا یا ڈاکہ زنی پر قادر نہیں اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے اختیار سے انہیں چھوڑ رہا ہے یا ان سے رک رہا ہے کیونکہ اب تو وہ ویسے ہی آجز ہو چکا ہے اور اس سے اب ان پر قدرت نہیں رہی مگر وہ اگر مگر وہ اس وقت بھی زنا یا ڈاکہ زنی جیسے دوسرے حرام افعال پر قادر ہے جیسے جھوٹ بولنا کسی پر زنا کی تومت لگانا گیبا چگلی کرنا یہ امور زار گنا ہے اگرچہ ہر ایک میں اپنی اپنی نویت کے اعتبار سے فرق ہے لیکن یہ تمام گناہ ایک ہی رتبے کے شمار ہوتے ہیں چوتھی شرط سماعت پر ما لیجیے چوتھی شرط یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ اللہ تعالی کی تعظیم کے لیے اور اس کے دردناک عذاب سے ڈر کر ہو گناہوں سے توبہ اللہ تعالی کی تعظیم کے لیے اور اس کے دردناک عذاب سے ڈر کر ہو کسی دنیاوی غرض یا لوگوں سے ڈر کر یا طلب سنا کے لیے یا اپنی مشہوری یا جسمانی لاغری کی وجہ سے یا محتاجی اور کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ ہو اللہ ہو اکبر یہ چوتھی مطلب شرط تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں جب توبہ کے یہ ارکان و شرائط پائے جائیں گے تو توبہ مکمل طور پر ہوگی اور اسے توبہ صادقہ کہا جائے گا توبہ تو نسو جو ہے وہ کہا جائے گا پکی سچی توبہ جو ہے وہ کہا جائے گا یعنی اپنے گناہوں کو نہایت کبھی افعال تصور کرنا اللہ کے عذاب کی شدت اس کے غضب کی سختی کو دل میں حاضر کرنا پھر اپنی کمزوری اور گنا کے بارے میں اپنی بے حیائی کو محسوس کرنا اور اس کا اعتراف کرنا میرے پیارے بھائیوں جو شخص سورج کی تیز دھوپ چوکی دار کے تھپڑ چیونٹی کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا وہ دوزک کی شدید گرمی جہنم کے فرشتوں کی مار اور انتہائی زہریلے سانپوں کے ڈنگ کیسے برداشت کر سکتا ہے دوزک میں بچھو خچر جتنے بڑے اور وہاں کے سانپ اونٹ کی گردن آ, اونٹ کے آ, دوزق میں بچھو خچر جتنے بڑے وہاں کے سانپ اونٹ کی گردن جتنے موٹے ہوں گے اور یہ سانپ اور بچھو وغیرہ دوزک کی آگ کے ہوں گے اس وقت وہ غضب اور غصے کے مکان میں رکھے ہوئے ہیں ہم بار بار خدا کے غضب اور عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے ہمیں پکی سچی توبہ کی سعادت نصیب فرمائے امین دعوت اسلامی کا روم کیا کھل گیا ہے طالب دیدار مصطفیٰ بھائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایڈمن چیک کر لیں مطلب اگر روم کھلا ہے تو پھر دعوت اسلامی کے روم کی ترکیب کی جائے اللہ سیدنا و مولانا محمد مہدی نیلجود ولکرم اب علیہ وبارک وسلم بھائی میری آواز تو آ رہی ہے نا روم میں طالب دیدار مصطفیٰ بھائی نے لکھا ہے کہ دعوت اسلامی کا روم اوپن ہے لیز سے کریں کہ اگر ایسا ہے تو اچھا اچھا سلمان بھائی نہیں وائز تو اوکے ہے آپ یہ دیکھیں روم کھلا ہے یا نہیں کھلا دعوت اسلامی کا رضوان بھائی میری آواز سن رہے ہیں ماشاء اللہ آج باپا کا لائیو بیان ہے روم بھی کھل گیا ہے اور کل فیضان مدینہ میں انشاءاللہ حضرت صاحب جو ہیں وہ چھ نوافل پڑھائیں گے مغرب کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آ آپ تمام بھائی بھی بہن پہ انشاءاللہ فیضان مدینہ میں جی وہ روم کھل گیا ہے تو ہم جاری کیسے رکھیں رضوان بھائی میری آواز سماعت فرما رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم چلے مجھے ذرا دیکھنے دیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد آپ تمام بھائی جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے روم میں تشریف لے آئیں تمام اسلامی بھائی جی میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں ندیسوں کو بھی انشاءاللہ شاء